وک اللہ بداطن غلالہ وک اللہ غلال فنار الوافی بمافِ صحیح <الصحیحين> یہ اس کتاب کا نام ہے جس پہ دورہ چل رہا ہے اس کتاب میں دس مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات سے متعلقہ ہیں اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں اور ان کتب میں سے ایک کتاب تھی کتاب التہارا اور دوسری کتاب ہے کتاب الذان و مواقع الاصلاح یعنی کہ اذان اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں کتاب اور اس میں پہلی فصل اذان کے بارے میں ہے اور دوسری فصل جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہے پہلی فصل جو اذان سے متعلقہ ہے اس کی ایک حدیث باقی ہے اس سے آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر تین سو اکتالیس 341 فور اس عدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم انساد ابی وقاصن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال جناب بن ابو ابوقاص رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انعہ کے بشک شک آپ نے کہا من قال یسم يسمع المؤذن جو اس وقت کہے جب وہ مؤزن کو سنے کیا کہے یعنی کہ معزن کی اذان کو سن لے اس کی اذان اپنے اختتام کو پہنچ جائے تو جو اس موقع پہ یہ الفاظ کہے اشد اللّہ الہ الا اللہ شریک اللہ وان محمد الرسول ورسول رضیت الربا ربا محمد الرسول وبالاسلام دین دینہ جو یہ الفاظ کہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا غفر اللّہ ذنبو اس کے گناہ وعاف کر دیے جائیں گے تو جو اس وقت کہے جب وہ معذن کو سنے کیا کہ اشد اللہ شریقلاء و اللہ محمد رسول رضیۃ و محمد الرسول اب الاسلام دینا تو اس کے گناہ وعاف کر دیے جائیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو مؤزن کی اذان کے بعد کہے جائیں گے ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے اور اس سے پہلے ترتیب کیا ہوگی گذشتہ احادیث کی روشنی میں ترتیب یوں ہوگی کہ معزن کی اذان سنیں اور جیسے الفاظ معذن کہتا ہے ویسے الفاظ آپ کہیں لیکن جب وہ حی علّہ کہے آپ کہیں قوت الا بلا جب وہ حیا الفلا کہے آپ کہیں لا حول ولا قوت الا بلا اور جب اذان اپنے اختتام کو پہنچ جائے تب دھروشری پڑھا جائے دھروشری پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے اللّہ مربَ دعوت تامہ وصلاۃ القائمہ آت محمد ان الوصیلطا و مقاما محمودا مقام محمود اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے جو دعا آج کی حدیث میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کو توحید کتنی پسند ہے اللہ رب العزت کو شرک سے کس قدر نفرت ہے کہ معذر نے اذان دی تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہ کی توحید اور شرک سے بزاری کا اعلان ہوا لا الہ الا اللہ اور اذان کے اختتام پہ بھی کہا گیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا اس میں بھی توحید کا اعلان اور نبی علیہ الساط کی رسالت کا اعلان کہ اشد اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کسی قسم کی عبادت کی جائے یعنی کہ میرا ہر رکوع میرا ہر سیدہ میری ہر دعا میری ہر نظر میری ہر منلت کس کے لیے ہوگی اللہ رب العزت کے لیے ہوگی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واحد ہو وہ اللہ تنہا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں کس چیز میں کوئی شریک نہیں نہ عبادت میں کوئی شریک ہے ہر دعا اسی سے ہوگی مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جب بھی دعا کی جائے گی ایک اللہ سے ہوگی کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہر سیدہ اسی کے لیے ہوگا ہر رکوع اسی کے لیے ہوگا جب بھی جانور ذبح کیا جائے گا اسی کے لیے عبادت کے کسی بھی عمر میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا درست نہیں ہوگا چاہے وہ جس کو شریک کیا جا رہا ہے نبی ہو یا جن ہو یا رسول ہو یا کوئی وری ہو کوئی بھی ہو دوسرے نمبر پہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کس معاملے میں ربوبیت میں عبادت بندے کا فیل ہے بندہ سیدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ رکو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ربوبیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور ربوبیت بندے کا فیل نہیں اللہ کا فیل ہے یعنی کہ پیدا کرنے والا ہر ایک کو کون اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہر ایک کو کون اللہ تعالیٰ ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا کون اللہ رب العزت تو ربوبیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے غوث سے آدم مشکل کشا حاجت روا داتا وہ ایک اللہ ہے تیسرے نمبر پہ لا شریک رہو اس کا کوئی شریک نہیں یعنی کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو کسی اور کو دینا غلط اور کئی نام ایسے ہیں جو کسی اور کو دیے جا سکتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے اتنا فرق ہے کہ بیان کرنا ممکن ہے بیان کرنا ناممکن ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں سننے والے ہیں بندہ بھی سننے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور بندے کے سبھی ہونے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ بیان کرنا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک سننے والا ہر آواز کو سننے والا ایک وقت میں سننے والا اللہ کی قوت سماعت میں کبھی کوئی کمزوری نہ ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی اور انسان پیدا ہونے سے پہلے سننے والا نہیں تھا پیدا ہوا تب بھی ہلکا ہلکا سننے والا تھا پھر اچھی طرح سننے لگا اور پھر ایک دن فوت ہو جائے گا سننے کی صلاحیت پھر ختم ہو جائے گی اور کئی دفعہ زندگی میں بھی سننے کی صلاحیت سے معروم ہو جاتا ہے پھر جب سنتا ہے ایک کمرے کی آوازیں سنتا ہے ساتھ والے کمرے کی نہیں سنتا جب سنتا ہے ایک آواز کو سنتا ہے ایک کمرے میں ہی اور لوگ بات کر رہے ہوں ان کی آواز کو نہیں سن پاتا نہیں سمجھ پاتا بر اللہ شریک رہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے ناموں میں نہ ہی اس کی صفات میں وہ ان اور میں اس کی بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد اب اللہ کے بندے ہیں ورسول اللہ کے رسول ہے تو آپ کا پہلا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں دوسرا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جیسے آپ کو رسول ماننا ضروری ہے ایسے آپ کو اللہ کا بندہ ماننا بھی ضروری ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں آپ اللہ کی مخلوق ہیں خالق کے شریک نہیں ہے اس لیے آپ کو مشکل کشا قرار دینا حاجت روا قرار دینا عالم الغیب قرار دینا یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے رضی طب اللہ ربا میں اللہ پہ راضی ہوں کیا مطلب یعنی کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا رب کون ہے اللہ میں مانتا ہوں کہ میرا رب کون ہے اللہ وبی محمد رسولہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ آادی ہوں وبی الاسلام اور اسلام کے دین ہونے پہ آادی ہوں یعنی کہ میں نے بطور رب کس کو مانا ایک اللہ کو رسول کس کو مانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کس کو مانا اسلام کو تو یہ بہت بڑا اقرار ہے بہت بڑا اعتراف ہے جس نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ میں غیر الاسلام دین الفل اقبال کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین ایک ہی ہے کوئی اور دین نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو نہ عیسائیت نہ یہودیت نہ سکھ ازم نہ عزم اور نہ الہاد کوئی بھی اور دین ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور پھر اس دین میں جو بھی بتا دیا گیا اس پہ ایمان جب نبی علیہ سات اسلام کو رسول مان لیا اسلام کو دین مان لیا اب یہ دین اور یہ رسول جاری رکھنے کا حکم دیں تو میں اس پہ رادی ہوں بالکل ٹھیک ہے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے نہیں یہ دینی معاملہ ہے اور جب میں نے آپ کو رسول مان لیا اسلام کو دین مان لیا تو تعلیمات ملی کہ مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے میں ان تعلیمات پہ بھی راضی ہوں مطمئن ہوں اور ان پہ یقین رکھتا ہوں جب میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مرتد کی سزا قتل ہونی چاہیے اور یہ سزا بالکل صحیح ہے چاہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں چاہے لوگ اس کے ساتھ کفر کریں لیکن میں نے جناب محمد کو رسول مان لیا اب میں ان کی ہر بات ماننے کا پابند ہوں اور دلی طور پہ مانوں گا جب میں نے اسلام کو دین مان لیا تو یہ دین جو بھی بات کہے گا میں اسے مانوں گا اور دلی طور پہ مانوں گا چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے میں اس پہ مطمئن ہوں بدکار کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے جب کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے میں اس سزا کے اوپر بھی مطمئن ہوں اور سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور صحیح بات بتائی ہے اللہ کے رسول نے اور دین اسلام یہ بات بتا کر ایک عظیم دین قرار پاتا ہے اس دین میں روزے ہیں ایک مہینے کے پانچ وقت کی نمازیں ہیں میں ان تمام چیزوں پہ مطمئن ہوں اور اب آپ دیکھ لیں آج کل بہت سے مسلمان جن کی تعلیم صرف یونیورسٹیوں کی ہے کالجوں کی ہے انگلش تعلیم ہے سائنس کی تعلیم ہے دین اسلام کو نہیں جانتے قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے وہ اسلام کی کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں سرعام کرتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بہت بڑی دعوت ہے گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے اللہ کے سرو ہیں جو یہ الفاظ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہ کیوں معاف ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے پورا عقیدہ ہے اس کے پیچھے پورا نظریہ ہے اس کے پیچھے پوری سوچ ہے اور اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل ثانی کی طرف دوسری فصل اور وہ کیا ہے مواقع تسلا نمازوں کے اوقات پہلا باب کیا باب اوقات تصلوات الخمس باب اوقات السلوات الخمس پانچوں نمازوں کے اوقات حدیث نمبر 342 342 بتالیس اس حدیث کو کون کون سے امام اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں امام بخاری اور امام مسلم انجاب عبد اللہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے قالب و کہتے ہیں تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہر حاضرہ کہ نبی علیہ السلاۃ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت ادا کیا کرتے تھے الحاجرہ دوپہر کا وہ وقت جب شدید گرمی ہوتی ہے تو نبی علی سب سے زوال کے فوراً بعد زہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو عام حالات میں آپ ایسا ہی کرتے تھے لیکن جب گرمی ہوتی تب آپ کچھ لیٹ کیا کرتے تھے جیسا کہ آئندہ احادیث سے معلوم ہوگا تو یہاں سے زہر کی نماز کا وقت معلوم ہو گیا زہر کی نماز کا افضل وقت کیا ہوا زوال کے فوراً بعد بلکہ یہاں پہ میں وہ حدیث بتانا چاہوں گا جسے پتا چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ نبی علیہ صدلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو پانچوں نمازیں ایک وقت پہ پڑھائیں زور کا وقت عصر کا وقت مغرب کا وقت عشاء کا وقت اور پھر پانچوں نمازیں دوسرے وقت پہ پڑھائیں اور کہا کہ ان پانچوں نمازوں کے اوقات ان دو اوقات کے مابین ہیں یعنی کہ پہلا وقت افضل وقت ہوگا اور آخری وقت وہ ہوگا جس کے بعد نما نماز کیا ہو جائے گی کضا ہو جائے گی اور نماز ان کے دوران ہے اور نمازوں کے اوقات کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان علی اس لیے ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے تو یہاں پہ زہر کا ہمیں افضل وقت معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام زہر کی نماز پڑھتے تھے بلحاجرا دوپہر کے وقت ولاسرا وشمس اور عصر کی نماز آپ پڑھتے تھے جب کہ سورج نقیت صاف ہوتا روشن ہوتا یعنی کہ اس میں کوئی زردی نہ ہوتی روشنی میں کوئی کمی نہ ہوتی بالکل صاف ستھرا ہوتا اچھی طرح دھوپ ہوتی اچھی طرح روشنی ہوتی تب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے یعنی کہ عصر کی نماز بھی آپ اول وقت میں پڑھتے تھے والمغرب اذا وجبت اور مغرب کی نماز آپ پڑھتے تھے اذا وجبت جب سورج غروب ہو جاتا جب صورت کی ٹکیا غیب ہو جاتی وشا اور عشاء کی نماز کبھی اس وقت اور کبھی کسی دوسرے وقت اس کی وضاحت کیا ہے وضاحت آگے آ رہی ہے ادا عجل جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے صحابہ کرام کو کہ جتماؤ عشاء کی نماز کے لیے جمع ہو چکے ہیں تو اجلا آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے ہیں و اذا راهم ابطؤ جب آپ انہیں دیکھتے کہ ابطؤ وہ لیٹ ہے تو اخر تو آپ عشاء کی نماز میں تاخیر کر دیتے اسے لیٹ پڑھاتے و صبح اور صبح کی نماز آپ پڑھتے پڑھاتے کانوں او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح کی نماز کانوں وہ ادا کیا کرتے تھے کون صحابہ کرام کب بغلس ان اندھیرے میں تو راوی نے لفظ کیا بولا ہے کانو اور درمیان میں کیا آ گیا او او کا مانا کیا ہوتا ہے یا ان کے راوی نے یا کہا تھا کانو یا کہا تھا کانا کانو اگر لفظ ہوگا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ صبح کی نماز صحابہ کلام نبی علی السلاط و کے ساتھ ادا کرتے تھے اندھیرے میں اور اگر کانا کا لفظ ہوگا تو پھر مانا کیا ہوگا کہ صبح کی نماز نبی علی السلاۃ و پڑھایا کرتے تھے اندھیرے میں تو یہ راوی کو شک ہے کہ کانوں کہا گیا تھا یا کہاں کہا گیا تھا تو بہرحال اس حدیث سے پانچوں نمازوں کے اوقات معلوم ہو گئے اور مزید اس بارے میں معلومات ملیں گی آئندہ احادیث سے دوسرا باب باب کیا باب فضل صلا صبح ولاسری صبح اور عصر کی نمازوں کی فضیلت حدیث نمبر تین سو تینتالیس تھری فور تھری قاف اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی ان ابی حرطن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرا سے رویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون کہ بعد دیگرے تم میں آتے ہیں کون آتے ہیں ملائے کتن فرشتے بلی بل رات میں وہ ملائے اور کچھ فرشتے آتے ہیں بن نہاری دن میں یعنی کہ تم میں یک بات دیگرے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں کچھ فرشتے دن کے ہیں کچھ ہیں رات کے جب رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں دن کے آ جاتے ہیں دن کے چلے جاتے ہیں رات کیا آتے ہیں تو یک بات دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور یہ عمل مسلسل جاری و ساری رہتا ہے اور ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے وجود پہ بھی اور ہمارا ایمان ہے فرشتوں کی اس ڈیوٹی پہ بھی اگرچہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے اس لیے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں و تم یعون افضلاط الفجری وصلاط اور وہ جمع ہو جاتے ہیں کون فرشتوں کے دونوں گروپ تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فجر کی نماز میں دن کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں لیکن رات کے فرشتے بھی ابھی موجود ہوتے ہیں تو اس لیے فجر کی نماز میں دونوں فرشتوں کے گروپ جمع ہو جاتے ہیں وصلات اور ایسے اثر کی نماز میں بھی دونوں گروپ جمع ہو جاتے ہیں با تو فی کم پھر چڑھ جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اللہ دین وہ فرشتے اللہ دین با تو جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے یعنی کہ رات کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں فیص تو ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے بہو عالم و جبکہ جب اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو ان فرشتوں سے بہتر جانتا ہے پھر بھی اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے منہ سے جواب سننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں کئی فطرک تمہیں عبادی تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے کیا کر رہے تھے فیقول تو وہ کہتے ہیں کون فرشتے ترک نہ ہوں ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں اس سال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ اتع نہ اور ہم ہاں ان کے پاس گئے تھے ان کے پاس پہنچے تھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس ادیض سے فضیلت معلوم ہوئی کس نماز کی صبح کی نماز کی اثر کی نماز کی کیونکہ ان دو نمازوں میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے ان دو نمازوں کی اہمیت کا علم ہوتا ہے اور خود نماز کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری گواہی کیا پہنچتی ہے نماز پڑھنے کی تو یہ کن کے بارے میں گواہی پہنچی جو نماز پڑھتے ہیں اب آپ اندازہ کیجیے جو ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد میں سے جو اثر کی نماز نہیں پڑھتا فضر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں گواہی کیا جائے گی ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ بڑی ہی توجہ سے یہ نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے حدیث نمبر 344 سو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن عمارت بن رو بن رو ثقفی سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو سنا کیا فرما رہے تھے لن یل ہرگز نہیں جہنم میں داخل ہوگا وہ جس نے سورج الوع ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے صحابی کہتے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے سورجلوع ہونے سے پہلے کی نماز سے مراد آپ کون سی نماز لے رہے تھے فضر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز سے مراد آپ کیا لے رہے تھے عصر کی نماز تو اس ادیث سے بھی فضیلت معلوم ہوئی فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی کہ آپ فرما رہے ہیں کوئی ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو اور جو سورج غلوب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو تو نمازیں کون سی مرادیں فجر کی اور عصر کی نمازیں جہنم میں یہ داخل نہیں ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا کیا کبیرہ کا کرتکاب کریں تو پھر بھی داخل نہیں ہوں گے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے ایسا نہیں ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں جہنم میں بالکل نہ ڈالا جائے اور یہ گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں ڈال دیا جائے اور پھر کسی نبی کی شفا سے یا فرشتوں کی شفا سے یا مومنوں کی شفا سے نکال لیا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا بختنے کے بعد انہیں نکال لیا جائے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں ایسا نہیں ہوگا باب نمبر تین باب وقت الفجری یہ باب فجر کی اوقات کے بارے میں ہے فجر کی نماز کے اوقات کیا ہیں پہلے شروع میں ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر تین سو اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات مجمل طور پہ اختصار کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں اور اب فجر کی نماز کے بارے میں الگ سے ایک حدیث تین سو قاف اس عدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں اپنی کتب میں درج کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان عائشت قالت جناب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ناصر ویعت ہے وہ کہتی ہیں کن نساء المؤمنات یشہدنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الفضری متلفعات بمروطہن کہ مومنوں کی عورتیں مومنوں کی بیویاں نبی علی اصلاۃ و اسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں یعنی کہ مومن عورتیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی کہاں مسجد میں اللہ اکبر کتنی عظیم یہ عورتیں تھیں اور آج ہماری بہنیں بڑی مشکل سے فجر کی نماز پڑھتی ہیں کیونکہ رات کو لیٹ سوتی ہیں لیٹ کیوں ہو جاتی ہیں جی کوئی نہ کوئی فلم دیکھنی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے خبرنامہ نامہ دیکھنا ہوتا ہے سیاست پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے گانے سننے ہوتے ہیں اس قسم کی مصروفیات ہیں وقت پہ لوگ سوتے نہیں ہیں اور فجر کی نماز ٹیم پہ نہیں پڑھتے اور دوسرے نمبر پہ آج کل ہماری مائیں بہنیں انہیں ملازمت پہ لگا دیا گیا ہے انہیں جاب پہ لگا دیا گیا ہے صبح و صبح و بچاری اٹھتی ہیں اور ان کا غاز کس سے ہوتا ہے میک اپ سے کپڑے میں تبدیل کرنے سے اور اس کے بعد آفس میں پہنچ جاتی ہیں کیا وہ فدر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں مسجد میں جا کر کیا وہ تلاوت کریں فدر کے بعد کیسے وہ بچوں سے کہیں گے کہ تم تلاوت کرو جاب کرنا ممنوع نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا خرچہ مردوں کے ذمہ ہے ان کا کام ہے گھر میں رہ کے گھر کی صفائی کرنا گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پقیدہ رکھنا خامت تھکا ہارا آئے اس کا استقبال کرنا اس کی پریشانیوں کو دور کرنا اس کی باتیں سننا بچے تھکے ہارے آئیں انہیں, پیار دینا، انہیں کھانا دینا یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی جائے انہیں تلاوت سکھائی جائے انہیں دعائیں سکھائی جائیں دعائیں تو مولی صاحب ہی سکھا دیتے ہیں لیکن عادت والدین ڈال سکتے ہیں جب بھی بچہ گھر میں داخل ہو بیٹا دعا پڑی گھر میں داخل ہونے کی جب بھی بچہ صوب و بیدار ہو بیٹا دعا پڑھو سو, سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو جب سونے لگے ہیں بیٹا دعائیں پڑھی ہیں کون کون سی پڑھی ہیں سنائیں یہ کام کرنے ہوتے ہیں ماں نے تو بہرحال جاب میں حرام نہیں کہہ رہا لیکن مجبوری نہ ہو تو عورتوں کو آرام سے گھر میں بیٹھنا چاہیے مقرر فیو فی تھنّا اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو ہاں جو عورت مجبور ہے بیوہ ہو چکی ہے طلاق یافتہ ہے یا خامت جو ہے وہ پورا خرچہ نہیں لا پاتا تو مجبوراً وہ جا رہی ہے اور وہاں پہ پردے میں رہتی ہے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتی تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر کوئی حرض نہیں ہوگا تو جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں کہ مومنوں کی عورتیں نبی علی سلاد اسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں مطلف مروق مروط نہ اس حال میں کہ وہ اپنی چادریں اوڑے ہوئے ہوتی تھیں مروت مرد کی جمع ہے چادر چادریں تو یہ آتی تھیں حاضر ہوتی تھیں لیکن بے پردہ نہیں بلکہ پردہ کر کے آتی تھیں اپنے چادر اپنے چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں اپنی چادروں نے اوڑی ہوتی تھیں سمین قریب نہ <بِيوتِهِنَّا> پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلی جاتی تھیں ہی نہ یکدی جب وہ نماز مکمل کر لیتی تھیں جب سلام پھر جاتا نماز مکمل ہو جاتی تو وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں لا احد من جب وہ واپس جاری رہی ہوتی تھی تو انہیں کوئی بھی پہچان نہ پاتا کیوں اندھیرے کی وجہ سے یہاں پہ یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دیکھیں فجر کی نماز کیم ہوئی اور نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں قرات لمبی تلاوت لمبی کیا کرتے تھے اس کے باوجود آپ فدر کی نماز اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ سلام پھرتا عورتیں واپس جاتی انہیں کوئی پہچان نہ پاتا کیوں اندھیرا اتنا ہوتا پاک و ہند کی اکثر مساجد میں اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا پاکو ہند کی اکثر مساجد میں فضر کی نماز پڑھی جاتی ہے جب اچھی طرح روشنی ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ نہیں ایسا کہہ رہی ایک بار ایسا ہوا بلکہ کہہ رہی ہیں ایسا ہوتا تھا مومن عورتیں آپ کے ساتھ فجر کی نماز میں آزر ہوتی تھی اس حال میں کہ اپنی چادریں انہوں نے اوڑی ہوتی تھی پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتی تھیں جب نماز مکمل کر لیتی تھی انہیں کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا پاکو ہند کے مائے کے نام سے سوال کیا جائے کہ آپ لوگ فجر کی نماز اتنی لیٹ کیوں پڑتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس بھی حدیث ہے بتائیں جی کیا حدیث ہے آپ کے پاس کہتے ہیں شریف میں حدیث آئی ہے کہ فجر کی نماز میں روشنی کر لیا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے اجر زیادہ ملے گا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے ترمزی میں آئی ہے لیکن نبی علی سات اسلام خود پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے تھے آپ خود اتنے اندھیرے میں نماز کیوں پڑھتے تھے سوالیہ نشان ہے دونوں دسوں کو لے کر چلنا ہے وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح اب اگر کوئی منقرین حدیث میں سے ہوگا تو وہ تنقید کرے گا ان حادیث پہ اور اپنے ایمان کا بیڑا گھر کر لے گا دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا ایمان لانے والا ہوگا اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر بات درست ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی پھر تو اس عدیز کے دو مطلب بتائے گئے ہیں علماء کے کی طرف سے پہلا مطلب کہ آپ نماز کا آغاز تاریخی میں کریں یعنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فجر کی نماز یعنی کہ میں روشنی کر لو کیونکہ ادر زیادہ ملے گا تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا آغاز تاریخی میں کریں لیکن قرات اتنی لمبی کریں کہ جب سلام پھیریں تو خوب روشنی ہو چکی ہو اور دوسرا مطلب یہ ہے اور یہ دوسرا مطلب ہی صحیح نظر آتا ہے یہاں پہ کیونکہ پہلا مطلب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی عادت کے خلاف ہے اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تھے تب بھی اندھیرا ہوتا تھا دوسرا مطلب کیا ہے یہ بیان کیا امام شافی نے امام احمد نے اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز تب شروع کریں جب آپ کو یقین ہو کہ فجر واقعی طلوع ہو چکی ہے اتنی جلدی نہ کریں کہ فجر کا وقت داخل ہی نہ ہوا اور آپ فجر کی نماز پڑھ لیں یہ مطلب ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ فجر دو طرح کی ہوتی ہے ایک فجر کادب ایک فجر صادق ایک جھوٹی فجر اور ایک سچی فجر تو آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہو وہ روشنی فجر کاذب کی ہو جو دھوکا دینے کے لیے ہوتی ہے جو انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے حقیقت میں وہ فجر وہ نہیں ہوتی جس کا تعلق فجر کی نماز سے ہے تو فرمایا جب صبح واری فجر طلوع ہو جائے تب یعنی کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ مطلب ہے اس کا اسفروب الجری کہ روشنی کر لیا کرو یعنی کہ واضح طور پہ فجر ہو جائے تب نماز پڑھا کرو یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہونے کا آپ کو لاگ رہا ہو فجر طلوع ہوئی ہے لیکن ابھی یقین نہ ہوا ہو تو اب فجر طلوع ہو چکی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہے آپ پڑھ لیں گے نماز تو ہو جائے گی کیونکہ فجر طلوع ہو چکی ہے لیکن آپ اتنے شک و شبہ والے وقت میں نماز کیوں پڑھتی ہیں آپ اتنا انتظار کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے حدیث نمبر تین سو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری عن جناب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں کنا نسلی ہم نبی علی السلام کے ساتھ سخت گرمی میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس سے مراد کون سی نماز ہوگی امید یہی ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے اور یہی باب کیمپ کیا گیا اوپر معذرت کے ساتھ میں باب چھوڑ گیا تھا باب کیا باپ نمبر چار باب وقت ظہری زہر کی نماز کا وقت تو حدیث نمبر تین سو چھیالیس کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ شدید گرمی میں سخت گرمی میں نماز ادا کیا کرتے تھے لم فیدم باسات سو بہو فسد جب ہم میں سے کوئی اپنا چہرہ زمین پہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا اپنا چہرہ زمین پہ لگانے کی طاقت نہ رکھتا کیوں گرمی کی وجہ سے تو پھر کیا کرتا باسات سو بہو اپنی چادر کو اپنے کپڑے کو پلا لیتا فسجد علیہ تو اس پہ سجدہ کرتا تو ان سے ان الفاظ سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز عام طور پہ اول وقت میں ادا کرتے تھے زوال کے فوراً بعد ادا کرتے تھے البتہ جب شدید گرمی ہوتی تب آپ تھوڑا سا انتظار کرتے جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا اور یہاں پتہ چلا کہ نماز میں آپ گرمی سے بچنے کے لیے اپنی چادر بچھائیں گے تو چادر بچھائیں گے تو نماز میں حرکت ہو جائے گی یہ تو ایک عمل کا ہو گیا تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں آپ وہ حرکت کر سکتے ہیں جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو یا جس میں مجبوری ہو تو یہاں پہ اگر زمین پہ کپڑا نہیں رکھیں گے سجدہ لمبا نہیں ہو سکے گا سجدہ درست طریقے سے نہیں ہو سکے گا پشانی سہیمانوں میں زمین پہ نہیں لگ سکے گی ناک سہیمانوں میں زمین پہ نہیں لگ سکے گا اس لیے اس موقع پہ اپنا کپڑا بچھا لینا چاہے وہ کپڑا فالتو ہو چاہے وہ اسی کپڑے کا حصہ ہو جو آپ نے پہنا ہوا ہے تو تھوڑا سا زمین پہ رکھ لینا تاکہ آپ اس پہ سجدہ کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے باب نمبر پانچ باب البراد و بہری فی شدت الحر بلکہ اس باب کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ درس کے تعلق سے میں نے ایک کلپ آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا لیکن پھر بھی وضاحت کر دوں شاید کئی لوگوں نے کلپ نہ سنا ہو کہ وضو کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے شد و اللّہ علیہ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد آسمانوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے اور اپنی انگلی بھی نہیں اٹھائیں گے <coughs> تو باب نمبر پانچ کیا باب علی برادری شدت شدید گرمی میں زہر کو لیٹ کر لینا ٹھنڈا کر لینا یعنی کہ جب شدید گرمی ہو تو آپ زہر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھیں وقت کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں حدیث نمبر تین سو سینتالیس قف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کا امام اور امام مسلم کا بیانے نبی علیہ السلاۃ السلام کے معدن نے ظہر کی اذان دینا چاہیے ہونے, دو. وقت کو تھنڈا ہونے دو. دو دفعہ کہا آپ نے جلدی ازان نہ دو او کالا یا آپ نے کہا رابی کو شک ہے انتظر, انتظر انتظر انتظار کرو انتظار کرو یا آپ نے کہا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو یا آپ نے کہا انتظار کرو کروالا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شدت الحر من ہے جہنم کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ہے گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ہے یعنی کہ جہنم بھاپ لیتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے فی دشتل ہر رو تو اس لیے جب گرمی بڑھ جائے تو ابرد تو نماز کو لیٹ کر لیا کرو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو رعینہ فعی اتل جناب ابو ذرف فالی کہتے ہیں کہ آپ نے اذان کو لیٹ کروایا نماز کو لیٹ کرایا حتیٰ کہ ہماری نماز اتنی لیٹ ہو گئی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا یعنی کہ ظہر کی نماز اتنی لیٹ پڑی کہ ٹیلے جو تھے ان کا سایہ نظر آ رہا تھا دیواروں کا سایہ نظر آ رہا تھا یہاں پہ مراد ہے ٹیلوں کا سایہ کیونکہ یہ سفر کے متعلقہ دیس ہے یہ سفر میں واقعہ پیش آیا تھا تو زہرا وہاں پہ دیواریں نہیں تھی اس لیے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آیا جو وہاں پہ موجود تھی ٹیلے تھے ٹیلوں کا سایہ محسوس ہو رہا تھا جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے اسمان پہ تب ہر چیز کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بالکل معمولی سا اور پھر جب سورج مغرب کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تو چیزوں کا سایہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں بزرگ فاری کہ ہم نے ذہر کی نماز کب پڑھی جب ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا تو حدیث اور باپ کا تعلق کیا ہے واضح ہے کہ عام آلات میں زوال کے بعد جلدی زور کی نماز پڑھ لی جائے گی لیکن جب شدید گرمی ہو تو پھر زور کی نماز کو کچھ لیٹ کر لیا جائے گا تاکہ شدید گرمی سے لوگ محفوظ رہ سکیں اور یہاں پہ دیکھیے ہمارا ایمان ہے جہنم پہ بھی اور جہنم کی باپ پہ بھی اور اس بات پہ بھی کہ یہاں پہ جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے باپ لینے کا نتیجہ ہے لیکن کئی لوگ جو عقل پرست ہیں وہ ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے چھٹا باب یہ کیا باب وقت الصری اثر کی نماز کے وقت کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 348 348 اڑتالیس اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے بیان کرنے پہ انس مالک قال جنابی انس مالک سے ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام اثر کی نماز پڑھاتے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا اور حیتن بالکل زندہ ہوتا تیز ہوتا صاف ہوتا روشن ہوتا گرمی موجود ہوتی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اصر کی نماز آپ عصر کے افضل وقت میں ادا کر لیا کرتے تھے اور اصر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے پہلا وقت اور افضل وقت کون سا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے اور یہی وقت زور کا آخری وقت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھاتے جب کہ سورج کیا ہوتا مرتفیاتن بلند و بالا ہوتا ہائی روشن ہوتا تیز ہوتا اپنے ان کے عروج پہ ہوتا فیض العوالی تو جانے والا اوالی جاتا اوالی کس کی جمع ہے آلیت ان کی اوالی ان مقامات کو کہتے ہیں جو اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں تو مدینہ میں کئی علاقے ایسے تھے جنہیں اوالی کا ہے تب تجین کے مدینہ کے بالائی حصے اونچے حصے مدینہ کی بالائی بستیاں اور کبا کا علاقہ بھی اوالی کا حصہ ہے مسجد کباہ کا جو علاقہ ہے تو جانے والا جاتا والی کی طرف یعنی کہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جانے والا والی جاتا فیا تو کے پاس آتا ان کے پاس پہنچتا سورج بلند والا ہوتا یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ علی اصر کی نماز افضل وقت میں کتنی جلدی ادا کرتے تھے کہ آپ اثر کی نماز پڑھاتے اور آپ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز بھی ہماری طرح دو منٹ میں نہیں پڑھاتے تھے تو آپ عصر کی نماز پڑھاتے سورج اونچا ہوتا بلند و بالا ہوتا بالکل روشن ہوتا تیز ہوتا اور جانے والا والی کی طرف جاتا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی تھی ان میں سے کوئی والی کی طرف جاتا بھیا ہم تو ان کے پاس پہنچتا وشم س جبکہ سورج کیا ہوتا بلند و بالا ہوتا اگرچہ اب اتنا بلند نہیں ہوتا تھا جتنا بلند و بالا اس وقت ہوتا جب آپ عصر کی نماز پڑھاتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وبادی چلا جاتا جانے والا عوالی کتنا دور ہے مثل نبی سے یہ تو پتا چلے پھر سمجھائے گی نا کہ کتنا اے اے اے کتنا وقت لگتا تھا نماز پڑھ کے وہاں جانے میں تو آخر میں الفاظ نے کس کے امام زہری کے امام زہری کہاں سے آ ہیں امام زہری وہ ہے جنہوں نے یہ حدیث انص نے مارک سے لی ہے وہ کہتے ہیں وہ بعض العوالی من المدینہ علی اربعه اميال او نحوه کہ عوالی کے بعض مقامات مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پہ ہیں او نحوه ہی یا تقریبا اتنے فاصلے پہ ہیں 4 میل نبی علیہ الصلوۃ کے اپ کہیں 6 کلومیٹر کہیں 7 کلومیٹر کہیں تو مس نبوی سے جانے والا چار کلومیٹر دور جاتا پانچ کلومیٹر دور جاتا چھ کلومیٹر بلکہ آپ کہیں چھ یا سات کلومیٹر دور جاتا کیونکہ میل چار ہیں چھ سات کلومیٹر دور جاتا اور اب بھی سورج کہاں پہ ہوتا سورج روشن ہوتا ابھی بھی غروب کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی سورج زرد نہیں ہوا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اثر کی نماعت اللہ کے سرخ کتنی جلدی ادا کرتے تھے اور پاکوں ہند میں چند ہی مشتے ہیں جہاں پہ اثر کی نماز افضل وقت میں ادا کی جاتی ہے ورنہ عام طور پہ اثر کی نماز کو لیٹ کر لیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے افضل وقت میں نہیں پڑھتے غیر افضل وقت میں پڑھتے ہیں باب نمبر سات باب اتم و منفاط الفرو اس شخص کا گنا جس کی اثر کی نماز رہ جائے کہ اگر کسی آدمی کے اثر کی ماد رہ گئی ہے تو اسے کیا گنا ملے گا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 349, 349 ابن عمر رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب بن عمر رضی اللہ بنر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز رہ جائے گویا کہ اس سے اس کے اہل و عیال لوٹ لیے گئے چھین لیے گئے اور اس کا مال چھین لیا گیا جس سے اثر کی نماز جس کے اثر کی نماز رہ جائے گویا کہ اس کے اہل و حیال تباہ و برباد ہو گیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا آپ اندازہ کریں اثر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا اثر کی نماز کو کزا کر دینا اثر کی نماز نہ پڑھنا تاکہ سرو غلوب ہو جائے کتنا بڑا جرم ہے فرمایا جس کے اثر کی نماز رہ گئی وہ سمجھے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس سے اس کی بیگم اس کے بچے چھین لیے گئے اس کا مال چھین لیا گیا ہے اب آپ اندازہ کریں اگر ہم میں سے کسی سے اس کے بچے چھین لیے جائیں اس کی بیگم چھین لی جائے اس کا مال اس کی کوٹھی اس کا مکان اس کی کار اس کی گاڑی سب کچھ چھین لیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی کتنا پریشان ہوگا کتنی ٹینشن لے گا اس پریشانی میں کہاں کہاں رابطے کرے گا تو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں اثر کی نماز کا رہ جانا اس سے زیادہ ٹینشن والی بات ہے اثر کی نماز رہ جائے تو آپ اتنی ٹینشن لیں گویا کہ آپ کا مال آپ سے چھین لیا گیا آپ کے اہل و عیال سے آپ کو محروم کر دیا گیا باب نمبر آٹھ باب وقت المغرب یہ باب مغرب کے وقت کے بارے میں ہے حدیث نمبر تین سو پچاس بن خدی انقال کنسل مغربی صلی اللہ علیہ وسلم فیم سریف الحدنا ولیق بن خدید النصاری العسی سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلات و السلام کے ساتھ پھر کیا ہوتا اب دیکھیں کیا ہوتا پین تو ہم میں سے ایک نماز سے پھر پھرتا ان کے سلام پھرتا مسجد سے باہر نکلتا وہ ان لحوب مواقع نبلی اور بے شک وہ اپنے تیر گرنے کے مقامات دیکھ رہا ہوتا تھا غور کیجیے مگر ان کی نماز پڑھ لی گئی ہے اور نبی علیہ علیسۃسلام کے ساتھ ادا کی گئی ہے نماز کے بعد جانے والا مسجد سے باہر نکلتا تو اتنی روشنی ہوتی سورج غلوب ہونے کے باوجود اتنی روشنی ہوتی کہ اگر وہ تیر پھینکے تو جہاں پہ تیر گرے گا وہ جگہ اسے نظر آ رہی ہوگی اب تیر غیر رہ ہے اتنی قریب تو نہیں گرتا دور گرتا ہے روشنی اتنی ہوتی کہ وہ تیر گرنے کے مقامات کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس سے پتا چلا مغرب کی نماز جلدی ادا کر لینی چاہیے اور مغرب کی نماز وہ نماز ہے جس کے دو وقت نہیں ہے جس کا ایک ہی وقت ہے سورت غروب ہونے کے بعد اذان دی جائے اور اذان کے بعد دو نفل وغیرہ پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد یہ نماز جلدی ادا کر لی جائے باب نمبر نو باب وقت العشاء یہ باب عشاء کے اوقات کے بارے میں ہے عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے حدیث نمبر تین سو اکیاون شریف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا قالت، ام رضی اللہ عنہ سے رویت ہے، وہ کہتی ہیں اعتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء کہ ایک رات نبی علی السلاۃسلام نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی وزار قبل اسلام اور یہ بات اس زمانے کی جب کہ اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز ایک رات لیٹ کر دی اور یہ کب کی بات ہے کس زمانے کی جب اسلام ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا اسلام مدینہ میں تھا کچھ لوگ مکہ میں تھے لیکن وہ چھپے ہوئے تھے فلم یخرج تو آپ علی سات اسلام گھر سے نہیں نکلے یعنی کہ عشاء کی نماز کے لیے حتیٰ قال عمر یہاں تک کہ جناب عمر فاروق نے کہا نام کہ اللہ کے رسول عورتیں بھی سو گئیں بچے بھی سو گئے جو عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی ہوئی ہیں اور بچے بھی لے کر آئی ہیں وہ انتظار کرتے کرتے سو چکی ہیں فقارا جا تو آپ نکلے اپنے گھر سے فقال علی المسجد تو آپ نے مسجد والوں سے کہا جو سکھ مسجد میں موجود تھے ان سے کہا ما ماضرہ احدم بن اہل حکم کہ اس نماز کا اہل زمین میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا یعنی کہ تم عظیم ہو کہ اس ٹائم اتنے لیٹ ٹائم پہ بھی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اب بھی اس ٹائم بھی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہو تو اسے پتہ چلا اس عشا کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے لیکن آخری وقت سے پہلے پہلے وفی روایہ تنگل بخاری اور امام بخاری کی ایک روایت میں ہے قالا کہا کس نے راوی نے وہ کون ہے جناب عیشہ کہ وَلَا يُصَلَّ يُوْمَئِدْنِ إِلَّا مِلْمَدِينَةِ کہ اس دن یعنی کہ ان دنوں میں نہیں نمات پڑھی جاتی تھی مگر مدینہ میں یعنی کہ ان دنوں میں باجماعت نمات صرف مدینہ میں ہوتی تھی اس لیے اللہ کے رسول نے کیا دی دین صحابہ اکرام کو کہ تمہارے علاوہ زمین پہ کوئی نہیں ہے جو اس ٹائم اس نماز کا انتظار کر رہا ہو تم وہ عظیم ہو کہ تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو کانسل عظیب شفق اللہ اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ کون نبی علیہ السلاۃ اسلام اور آپ کے صحابہ کرام کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے عشاء کی نماز کی بات ہو رہی ہے یہ نماز کب پڑھتے تھے؟ اس کی وضاحت کر رہی ہے یعنی نبی علی صاحب سرخی کے غیب ہونے کے درمیان رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز کا وقت جان لیں اچھی طرح کہ جب سرخی غیب ہو جائے سورج غلوب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا کب تک رہے گا اس روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پڑھتے تھے رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے ویسے وقت اس کے بعد بھی رہتا ہے یہ پہلی تہائی کیا ہوگی ذرا میرے ساتھ مل کے حساب کریں مثال کے طور پہ آج کل مغرب کی اذان ہو رہی ہے مثال کے طور پہ سات بجے اور فجر کی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ چار بجے فرض کرنے تو کتنے گھنٹے بنے سات بجے ہو رہی ہے اذان تو آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار نو گھنٹے ہو گئے رات ٹوٹل نو گھنٹے کی ہوئی اب نو گھنٹوں کو تین ہسوں میں تقسیم کر لیں تو پہلا حصہ کب تک ہے سات میں چار آپ اور ڈال دیں کتنے ہو گئے گیارہ ہو گئے اس کا مطلب ہے گیارہ بجے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ ہوئی رات کی پہلی تہائی رات کی پہلی تہائی گیارہ بجے تک ہے اور دوسری تہائی کتنے بجے تک ہے معذر کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے یعنی کہ تین تین گھنٹے کی رات کے نو گھنٹے ہوئے تو تین تین گھنٹے بنائیں آپ تو مغرب ہوئی تھی سات بجے تو آٹھ نو دس دس بجے تک رات کی پہلی تہائی ہوگی تو اس روایت کے مطابق نبی علی السلام رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے سورج کی سورج غلوب ہونے کے بعد جو سرخی رہتی ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی تک کسی وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے کبھی جلدی کبھی لیٹ لوگ جلدی جمع ہو جاتے آپ جلدی پڑھا دیتے لوگ لیٹ ہوتے تو آپ لیٹ کر دیتے یہ عام طور پہ آپ کا معمول بتایا گیا اس حدیث میں ورنہ اس کے بعد بھی عشاء کا کچھ وقت رہتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں اب رات کی پہلی تہائی کب ختم ہوئی ہے دس بجے دوسری تہائی کب ختم ہوگی گیارہ بارہ ایک بجے ایک بجے دوسری تہائی ختم ہو جائے گی اور ایک بجے کے بعد کون سی تیاری شروع ہو جائے گی تیسری اور تیسری تہائی جب شروع ہوتی ہے تو یہ رات کی آخری تہائی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اللہ تعالی آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور پھر اللہ تعالی آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں تو اس انداز سے آپ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ وسلام عام طور پہ عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی تک ادا کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی اس سے بھی لیٹ کر لیتے تھے اب باب کیا ہے باب نمبر دس باب تدرک الصلاۃ برک آتن نماز مل جاتی ہے ایک رکت کے ساتھ نماز پا لی جاتی ہے ایک رکت کے ساتھ یعنی کہ جب آپ ایک رکت کسی نماز کی پالیں تو گویا کہ آپ نے نماز کو ادا کیا ہے کدا نہیں ہونے دیا اور اگر آپ کسی نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کر سکیں اس نماز کی ایک رکت بھی ادا نہ کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز تضا ہو گئی ہے حدیث نمبر تین سو باون تھری اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم اسلم ابھی ہو گئی رہتا جناب ابو سے راسر ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علی السلام نے فرمایا من ادرك من الصبح رقاطن قبل ان فقط الشمس فقد سب ہے کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکت پالی جس نے صبح کی ایک رکت پالی کب؟ قبل لی کب قبلوشم سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے فَقَدْ ادرا کا پس تحقیق اس نے صبح کی نماز پالی یعنی کہ صبح کی نماز اس نے وقت اس نے ادا کر لی ہے کذا نہیں ہوئی وَمَنْ ومن ادرا رکع مِنَ رکاطمن اور جس نے اثر کی ایک رقت پا لی قبل انتغلوب شمسی سورج غلوب ہونے سے پہلے فقط ادرکرا تو تحقیق اس نے اثر کو پا لیا یعنی کہ اثر کو اثر کے وقت میں پا لیا یعنی کہ اس نے نماز جو ہے ادا کی ہے قضا نہیں ہوئی کیا مفہوم ہے صدیش کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی دن لیٹ ہو گئے وقت پہ نہیں اٹھ سکے معمول آپ کا کیا ہے آپ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں لیکن کسی موقع پہ کبھی رات کو کچھ ہو گیا بچہ رات کو روتا رہا بچہ رات کو بیمار ہو گیا ایمرجنسی رات کو کو بن گئی اور آپ رات کو بہت لیٹ سوئے اور آپ جب جاگے تو سورج نکلنے والا ہے آپ نے جلدی سے ودو کیا اب سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے فجر کی ایک رکت پڑھ لی اور دوسری رکت آپ نے اس حال میں پڑھی کہ سورج نکل رہا ہے نکل چکا ہے تو نبی علیہ سب سے فرماتے ہیں کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکت پا لی اس نے صبح کی نماز پا لی ہے صبح کی نماز وقت پہ ادا کر لی ہے یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے اور یہی صورت حال اثر کی ہے اثر کی نماز کسی دن ایمرجنسی کی وجہ سے آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکے اور جب آپ اٹھے جب آپ کو ہوش آیا تو تب سورج غلوب ہونے والا ہے جلدی سے آپ نے وضو کیا ایک رکت آپ نے سورج غلوب ہونے سے پڑھ لی سورج غلوب ہونے سے پہلے پڑھ لی تین رختیں بعد میں پڑھی آپ نے یہ نہیں کہ پڑھی ایک رکت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے سد اس کا دھیان سے پڑھی چاروں رختیں ہیں لیکن ایک رکت آپ نے پڑھی سورج غلوب ہونے سے پہلے باقی تین رختے پڑھتے, پڑھتے پڑھتے سورج غلوب ہو چکا تھا تو آپ کی نماز کون سی نماز شمار ہوگی کزا نہیں شمار ہوگی ادا شمار ہوگی کہ آپ نے اثر کی نماز بہرحال اگرچہ لیٹ کی ہے لیکن بہرحال اس کے آخری وقت میں پڑھ لی ہے آپ نے اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سورج نکلنے کے بعد فدر کی نماز پڑھی ہے اس نے کزا پڑھی ہے نماز پڑھ لی ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھی اس کا گناہ ملے گا اگر ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اور یہی صورتحال عصر کی نماز کی ہے سورج غلوب ہونے کے بعد آپ نے اصر کی نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز کزا ہو گئی ہے اور آپ گنہگار ہیں لیکن اگر کوئی شریع عذر تھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس حدیث کے ذریعے دو مسئلے تو میں نے آپ کو بتا دیے جو اس سے معلوم ہو رہی ہیں تیسرا ایک مسئلہ بھی حل کرتے ہیں کہ کئی لوگ وضو کر چکے ہوتے ہیں سورج نکلنے والا ہوتا ہے فدر کی نماعت پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں ابھی مخلو وقت شروع ہو جائے گا اب سورج الو ہونے دو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کیا سورج الو ہونے دینا چاہیے نہیں نہیں نہیں حدیث کہہ رہی ہے جلدی سے پڑھیں ایک تو پہلے پڑھ لیں آپ دوسری طرف وہ عادی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے جی ہاں سورج نکل رہا ہو تو آپ عام طور پہ نمازیں نہ پڑھیں نفلی نمازیں نہ پڑھیں شوقیہ نمازیں نہ پڑھیں یہ مجبوری ہے فرض نماز رہ رہی ہے اور یہی صورتحال ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو اثر کی نماز کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز مکرو اوقات میں پڑھی جائے گی یہ نہیں آپ کہیں گے مکرو وقت ہے تو اب میں یہ نہیں پڑھوں گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ فدر کی نماز رہ گئی ہے تو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ اب میں کل فدر کی نماز کے ساتھ پڑھوں گا نہیں آج پڑھنی ہے فوراً پڑھنی ہے اور یہ بھی حدیث آ رہی ہے جس سے یہ مسئلہ مزید واضح ہوگا یہاں سے یہ مسئلہ ابھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا کب سرج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اب ایک رکت ادا کرنے کا وقت باقی ہے تو کیا فدر کی نماز اس کے ذمے ہے بالکل اس کے ذمے ہے فوری طور پہ ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکے ہو سکتا ہے سرج نکلنے کے بعد ہی وہ پڑھے لیکن اس کے ذمے ہے یہ نماز اس کو یہ معاف نہیں ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی مسلمان ہوا ہے نہیں سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں تھا یعنی کہ سورج نکلنے سے تین منٹ پہلے مسلمان ہو گیا تھا تو اب ہو سکتا ہے اس نے وضو ابھی کرنا ہو کر لے سورج اس کے بعد طلوع ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو فجر کی نماز معاف ہے نہیں سورج طلو ہونے سے ایک دو منٹ پہلے مسلمان ہوا اتنا وقت تھا کہ ایک رکت ادا کر سکتا تھا اب یہ نماز اس کے ذمے ہے وہ پڑھے گا چاہے قزا کرے گا قزا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور ہے اس کے پاس بعد عذر ہے ایک بچی یا بچہ بالغ ہوئے ہیں کب سورج غروب ہونے سے دو تین منٹ پہلے یعنی اتنا وقت پہلے کہ ایک رکت ادا کی جا سکتی ہے تو کیا اصر کی نماز ان کو معاف ہے نہیں اصر کی نماز ان کے ذمے ہے پہلے بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اب یہ نماز ان کے ذمے بطور فرض ہے نہیں پڑھیں گے تو باقاعدہ گناہ ہوگا تو اس لیے وہ لیے نماز پڑھیں گے اور ان کے ذمے ہے یہ نماز بلکہ یہیں سے مسئلہ والی عورت کا کہ سورج نکلنے سے دو تین منٹ پہلے اس کا حیض منقطع ہوا اس کے حیض کا خون ختم ہوا اب اس نے غسل بھی کرنا ہے لیکن یہ اسے یقین ہو چکا ہے سورج نکلنے سے دو تین منٹ پہلے کہ میرا خون ختم ہو گیا پانی بھی جو میلا کو چلا آتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا میں پاک ہو چکی ہوں اب فجر کی نماز اس کے ذمے ہے اگرچہ وہ ادا کب کرے گی غسل کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اور یہی صورتحال ہے جب اس کا خون منقطع ہو جائے کب سورج غروب ہونے سے پہلے تو یہ سارے مسائل اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اب آپ دوبارہ پڑھ لیں اس کو کہ جس نے صبح کی نماز کی ایک رکت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے عصر کی ایک رکت پالی سر غلوب ہونے سے پہلے تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پالی باب نمبر گیارہ باب الاوقات المنحیو عنصلاطفیہ یہ باب ان اوقات کے بارے میں ہے جن اوقات میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے حدیث نمبر تین سو تریپن اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالف اور امام مسلم کا نبی سعید دن الخدری کی قال جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ اللہ کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے لا بعد الصبح حتی حتی اترت فی الشمس کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز درست نہیں ہوگی حتی ترتفی شمسو یہاں تک سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے یعنی ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے ایک نیزے کے برابر ان کے تقریباً پندرہ منٹ ہو جائیں چودہ منٹ ہو جائیں تیرہ منٹ ہو جائیں سورج نکلے ہوئے صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے ولا صلا تبادلہ اور اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی حتی تغیب الشمسو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اسے پتا چلا کہ فدر کے بعد نماز پڑھنا درست نہیں ہے کی نماز کے بعد نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے بالکل صحیح ہے لیکن سب بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جن نمازوں کے پڑھنے کی کوئی وجہ ہو کوئی سبب ہو مثال کے طور پہ اثر کے بعد آپ لوگوں نے طواف کیا کعبہ شریف کا اب طواف کی وجہ سے تو رکھتے ہیں یہ سبب بھی نماز ہوگی طواف کے سبب سے تو یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عام نفل نہیں ہے یہ کسی وجہ سے ہیں آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل گئے تھے پھر دوبارہ آئے جیسا کہ اعتقاف میں لوگ کرتے ہیں فجر کے بعد آپ دوبارہ مسجد میں آئے تو اب شریعت کہتی ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں دو رختیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں تیے المسجد کی دو دورختیں پڑھیں تو یہ سببی نماز ہے مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ دو درختیں ادا کی جائیں گی سورج کو گرہن لگ گیا اثر کے بعد تو سورج گرہن کی نماز صلاح کسوف آپ اثر کے بعد ادا کریں گے کیونکہ یہ سببی نماز ہے عام طور پہ نفل جہیز نہیں ہے مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے عصر کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی تو کیا وہاں پہ دو دورختیں ادا کریں گے بالکل ادا نہیں کریں گے یہ کوئی سبب نہیں ہے لیکن اگر آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد باہر چلے گئے تھے چائے پینے کے لیے ہوٹل میں چلے گئے تھے اور پھر واپس آئے اب آپ نے تحیط المسجد کی دو دورختیں ادا کرنی ہیں آپ مسجد میں داخل ہو کے سیدھا ریاض الجنہ میں چلے جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے طیت المسجد کی دو رختیں ادا کرتے ہیں بالکل صحیح ہے انشاءاللہ ایسے ہی فرد نمازیں جو رہ گئی ہیں قضاء ہو چکی ہیں وہ آپ اثر کے بعد ادا کریں گے وہ آپ فجر کے بعد ادا کریں گے جس کی فجر کی دو رختیں رہ گئی تو سنتے رہ گی فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے حالانکہ عام طور پہ فجر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کسی کی زہر کے بعد کی سنتے گئی ہیں اثر کے بعد یاد آیا یہ سنتے وہ اثر کے بعد پڑھ سکتا ہے لیکن ویسے ہی مسلم نبی میں بیٹھے بیٹھے کسی کا دل چاہا اثر کے بعد کہ میں دو رختیں پڑھ لوں نہیں ممنوع وقت ہے کسی کا دل چاہا کعبہ شریف میں بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد دو رختیں ادا کر لوں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ممنوع وقت ہے حدیث نمبر 354 354 عن بن عامر رضی اللہ عنہ قال بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں سلاس ساعات تین گھڑیاں ہیں تین ایسے اوقات ہیں کہ کہاں رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم جن میں نماز پڑھنے سے آپ ہمیں منع کیا کرتے تھے بن عامر جوہنی کہہ رہے ہیں تین ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام ہمیں روکا کرتے تھے اور آپ اس بات سے بھی ہمیں روکا کرتے تھے کہ ہم ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے بھی آپ نے روکا ہے مردوں کو دفن کرنے سے بھی روکا ہے نمبر ایک ہی جب سورج طلوع ہو رہا ہو چمکتے ہوئے یہاں تک کہ بلند ہو جائے پہلے آیا تھا کہ فدر کے بعد اللہ کے سور کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے جب سورج نکل رہا ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ بلند ہو جائے نمبر دو وہی نہ تمیل شمسو اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے وہ کیا ہوتا ہے سایہ یعنی جب سایہ رک جاتا ہے جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے نہ دائیں نہ بائیں اس کی حرکت تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً تو وہی نئی خوب مقائم اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا یعنی کہ سایہ ٹھہر جائے حتیٰ تمیل شمسو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے جب سورج ڈھلے گا تو سایہ بھی حرکت کرے گا جب سورج اوپر تھا تو سایہ بھی رکا ہوا تھا تو جب سایہ رکا ہوا ہو تب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ یہ دن کے دن کے ٹائم جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے وہین یقو قائم و اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے اب سے مراد کیا ہے دوپہر دوپہر کی گرمی اور جس وقت دوپہر کو, ٹھہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے یعنی کہ سایہ حتیٰ تمیل شمسو یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے مغربی برکت شروع کر دے پھر نماز عید ہو جائے گی زور کی نماز پڑھ سکیں گے شمس تیسرے نمبر پہ جس وقت سورج حرکت کرنا شروع کر دے للغروب غروب ہونے کے لیے سورج غروب ہونے لگا ہے غروب ہونے کے لیے حرکت شروع کر دے تب بھی نماز پڑھنے کی جاس نہیں ہے حتیٰ تا یہاں تک کہ غروب ہو جائے تو دو اوقات حدیث نمبر 353 میں بتائے گئے تھے اور تین اوقات حدیث نمبر تین میں بتائے گئے ہیں یہ پانچ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا کیا ہے ممنوع ہے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے لیکن گزارش کر چکا ہوں سب بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں مثال کے طور پہ یہ حدیث نمبر 354 سو لے لیں تھری اس میں کافی سختی ہے کہ جب سر نکل رہا اور نماز پڑھنے کی جانچ نہیں ہے سر غروب ہو رہا اور نماز پڑھنے کی جانچ نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 352 کی طرف تھری کی طرف کہ اللہ کے سر کیا کہہ رہے ہیں جس نے سورج طلو ہونے سے پہلے ایک رکعت پا لی تو اس نے صبح کی نماز پا لی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک رکعت پا لی ہے باقی نماز نہیں پڑھ سکتے توڑ دے کو کہ سورج نکل رہا ہے نہیں آپ کہہ لیں جس نے فجر کی ایک رکعت پا لی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پا لی ہے یعنی کہ مکمل کرے اس کو تو ایسی نمازیں جو سبب بھی ہوتی ہیں جو قضاء ہو جاتی ہیں یہ ان اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں ممنوع اوقات میں مکلو اوقات میں نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور پاک ہند کے علماء کے نام عام طور پہ آپ کو روکیں گے لیکن جب آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں مسجد حرام میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے یہ پاک ہند کے لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے حقیقت میں وہ نئی چیز نہیں ہے اس لیے درست موقف یہی ہے ان احادیث کی روشنی میں ہم نے اسنا اس نکالا ہے کہ سببی نمازیں مکرو اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں مکرو اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں ابھی دلیل آگی اس موقف کی دو رکھتے نبی علیہ السلاۃ وسلام یہ دو رکھتے پڑھا کرتے تھے کب اثر کے بعد اوپر آپ نے روکا میں اور یہاں پہ باب کیا ہے کہ دو رکھتیں آپ اثر کے بعد پڑھا کرتے تھے دیکھئے ذرا حدیث نمبر تین سو پچمن اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم انعائشت قالت ام الممنین عائشہ سے رویت وہ فرماتی ہیں رکعتانی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہوما صررا ولا علانیا رکعتانی قبل صلات الصبح ورکعتانی بعد العصری رکعتانی دو رکھتیں اور یہاں پہ دو رکتوں سے مراد دو نمازیں ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا ہند الفاظ سے حدیث کے ہند الفاظ سے پتہ چلے گا کہ یہاں رکاتان سے مراد کیا ہے دو نمازیں تو رکاتان یہ دو نمازیں نبی علی اللہۃسلام انہیں ترک نہیں کرتے تھے ولا یعنی کہ آپ ان کو ترک نہیں کرتے تھے نہ خفیہ طور پہ اور نہ علانیہ طور پہ خفیہ طور پہ بھی پڑھتے تھے علانیہ طور پہ بھی انہیں پڑھتے تھے دو رکھتے ہیں آپ انہیں ترک نہیں کرتے تھے نہ خفیہ طور پہ نہ نہ اعلانیہ طور پہ کون کون سی دو رکھتے ہیں جی کون کون سی دو نماز جی رک آچانی پہلی نماز دو رکھتے قبل سلاط صبح ہی صبح کی نماز سے پہلے تو فجر کی دو سنتے آپ ترک نہیں کرتے تھے یہ مطلب ہے اس کا یہ ابھی تک جو الفاظ آئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکھتے ہیں فجر کی دو سنتے آپ ترک نہیں کرتے تھے دوسرے نمبر پہ ورک آچان یہ بات اللہ دوسری نماز کیا ہے عصر کے بعد دو رکھتے ہیں یہ بھی آپ ترک نہیں کرتے تھے خود اللہ کے رسول نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے لیکن خود آپ پڑھتے بھی ہیں لوگوں کو روکا ہے خود پڑھتے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ وضاحت آئندہ حدیث میں آ رہی ہے تو وہاں پہ تفصیلی گفتگو ہوگی یہ بلکہ یہ آ حدیث وفی روایت مسلم اور مسلم کی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے ان ابی سلمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزهری سے روایت ہے انه سأل عائشہ کہ ابو سلمہ نے سوال کیا کس سے ام المومنین عائشہ سے ان سیدتین اللتین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیهما بعد دو سیدوں کے بارے میں ان دو رکتوں کے بارے میں سیدوں سے ملاد یہاں پہ پوری دو رکتیں ہیں تو ابو سلمہ نے جناب عائشہ سے سوال کیا ان دو نمازوں ان دو رکتوں کے بارے میں جو آپ ادا کیا کرتے تھے اثر کے بعد فقالت تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جناب ایشا نے کیا کہا کہ نبی علی السلاۃ وسلام ان دو رختوں کو اثر سے پہلے ادا کیا کرتے تھے یہ کون سی دو رختیں یہ اثر میں زہر کے بعد کی دو سنتوں کی بات ہو رہی ہے بلکہ میں پوری بات ابھی سے بیان کر دوں تاکہ حدیث سم آسان ہو جائے کہ نبی علی السلاۃ السلام کے پاس ایک دفعہ وفد عبد القیس آیا قبیل عبد القیس کا ایک وفد آیا آپ کے پاس تو آپ ان سے گفتگو میں مصروف رہے حتیٰ کہ آپ کی زہر کے بعد کی دو سنتیں رہ گئیں کزا ہو گئیں پھر وہ آپ نے کب پڑھی اثر کے بعد پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ آپ جو عبادت شروع کرتے اس پہ پکے ہو جاتے تھے ہماری طرح ناگے نہیں کرتے تھے اب آپ نے ایک دن اثر کے بعد یہ دو رکھتے ہیں. قضاء کے طور پہ ادا کی پھر آپ نے اس نماز کو اپنا معمول بنا لیا اب سنیے فقالت عائشہ کہتی ہیں آپ یہ دو رکتے ادا کرتے تھے قبل اثر کے بعد یعنی کہ کے بعد پھر آپ کو ان دو رقطوں سے مصروف کر دیا گیا یعنی کہ مصروف ہو گیا نہیں پڑھ سکے ایک دن یعنی کہ ایسا ہوا پھر آپ کو شغیل ان دو رکتوں سے مشغول کر دیا گیا او نسیہهما یا آپ ان کو بھول گئے فصلاهما بعد الاصلی تو اپ نے ان دو رکٹوں کو اثر کے بعد ادا کیا ثم اثبتهما پھر اپ نے ان دو رکٹوں کو قائم رکھا ان پہ ہمیشگی کی وکانا اذا صلى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے اثبتها تو اس پہ ہمیشگی کیا کرتے تھے اس پہ پکے ہو جاتے تھے اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے تو یہ آپ کے لحاظ سے سببی نماز ہوئی زور کے بعد کی سنتے رہ گئی آپ نے کب پڑھی اثر کے بعد لیکن پھر آپ نے ان درختوں کو معمول بنا لیا اپنا تو آپ پھر یہ مسلسل پڑھتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکرو اوقات میں سببی نماز ادا کی جا سکتی ہے باب نمبر تیرہ باپ الفائتہ فوت ہونے والی نماز کی قضاء وہ علمات جو رہ گئی فوت ہو گئی اس کی قضاء حدیث نمبر 356 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انس جناب انس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتی ہے قالا کہ آپ نے فرمایا من نسی صلاتا جو کوئی نماز بھول جائے فلیصلی اذا ذکرہا وہ جب اس کو یاد کرے تب پڑھ لے من نثیٰ صلاطن جو کہ جو شخص کوئی نماز بھول جائے فن وسلی پہچائیے کہ اسے پڑھ لے دادا رہا جب اس کو یاد آئے یعنی کہ یہ نہیں کہ آئندہ دن پڑھنی ہے زور کی نماز رہ گئی کیوں شادی میں مصروف تھے شادی کی وجہ سے نماز رہنی نہیں چاہیے لیکن چلے رہ گئی تھی آپ اتنے مصروف تھے مہمان ایک سو دو سو آدمی آئے ہوئے تھے تو آپ کو جب ہوش آیا تب تک وہ نماز کزا ہو چکی تھی اب کیا کریں اب یاد آئے فوراً پڑھیں یہ نہیں کہ کل زور کے ٹائم پڑھوں گا یہ کام نہیں کرنا تو من نصیح جو شخص کوئی نماز بھول جائے فل وسلی پس چاہیے کہ اس نماز کو پڑھے کب ادا دہ رہا جب اس کو یاد آئے لا کفارت الہا اللہ دار اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے علاوہ لا کفارت نہیں کوئی کفارہ لہٰ اس بھولی ہوئی نماز کا اللہ دار مگر یہ مگر یہ کیا کہ جب یاد آئے فوراً پڑھیں پھر یہ ایت پڑھی کہ وہ عقیم السل ذکری نماز کو کیم کریں میری یاد کے موقع پہ نماز کو کیم کریں مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو کیم کریں میری یاد کے موقع پہ تو اس سے پتا چلا کہ جب نماز یاد آئے فوراً پڑھیں اور اس کو مزید لیٹ نہ کریں وہ فی روایت مسلم اور مسلم کی ایک روایتمی الفاظ ہیں او نا یعنی کہ جو شخص کسی نماز کو بھول گیا یا کسی نماز سے سویا رہ گیا نیند غالب آ گئی پتہ نہیں چلا جب جاگ آئے فوراً پڑھے جب نماز بھول گئے یاد آئے فوراً پڑھے اس کو مزید لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے پاک و ہند میں یہ فتوا چل رہا ہے کہ اس نماز کو کل اس ٹائم پڑھنا ہے یہ فتوا درست نہیں ہے باب نمبر چودہ باب فضل وقت یہاں نماز اس کے وقت پہ ادا کرنے کی فضیلت نماز بر وقت ادا کرنے کی فضیلت نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لیں تو اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مقام ہے حدیث نمبر 357 357 قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا ان عبد اللہ مسعود ان قال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علی سات سے سوال کیا احب اللہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے یعنی کہ جتنے بھی نیک امال ہیں ان میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کالا تو آپ نے فرمایا تعالیٰ وقت یہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا کالسم ایپ نے کہا پھر کون سا کالسم ابالوین پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا دوسرے نمبر پہ نماز وقت پہ ادا کرنے کے بعد جو عمل اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے وہ کیا ہے والدین سے اس نے سلوک کرنا والدین کی خدمت کرنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا خال سما آپ نے کہا کس نے عبداللہ ابن مسعود نے سماعین پھر کون سا عمر اللہ کو پیارا لگتا ہے قالا تو آپ نے کہا جہادی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دیکھیے پہلا نمبر کس کا ہے نماز کا نماز کا نمبر والدین کی خدمت سے بھی آگے ہے تو پہلا حق اس کا ہے اللہ تعالیٰ کا اور ہم لوگ لوگوں کی خاطر نماز کو لیٹ کرتے ہیں کوئی بیگم کی خاطر کرتا ہے بیگم کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے کوئی اولاد کی خاطر اولاد کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی دوستوں کی خاطر کوئی آفس کے اپنے ڈائریکٹر کی خاطر کوئی کسی کی خاطر نمازوں کو قربان کر رہا ہے کوئی کسی کی خاطر اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو نماز اس کے وقت پہ ادا کریں اور دوسرے نمبر پہ مقام کس کا ہے والدین کس کی خدمت کا اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے دوسرا نمبر دوستوں کا نہیں ہے دوسرا نمبر عام رشتے داروں کا نہیں ہے دوسرا نمبر کس کا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا اور تیسرا نمبر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا لیکن جہاد وہ جو اللہ کی راہ میں ہو جس کا مقصد اللہ کو رادی کرنا ہو جس کا مقصد اللہ کے دین کو بلند کرنا ہو جس کا مقصد اللہ کی بندوں کا مسلمانوں کا دفاع کرنا ہو اور جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جو شرح جہاد ہے جو مسلمان خلیفہ کی قیادت میں لڑا جائے اور جس میں جس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو ان کے جو غلط طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں جہاد میں وہ نہیں ہونے چاہیے کالا کہتے ہیں کون عبد اللہ ابن مسعود حدثنی بحن کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے مجھے یہ تین چیزیں بتائیں کون سی تین چیزیں کہ نماز کو ان کے وقت پہ ادا کرنا والدین سے اچھا سلوک کرنا اللہ کے رام جہاد کرنا ولو استز اور اگر میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا کہ اگر میں کہتا یا رسول اللہ ان تین کے بعد پھر کس کا نمبر ہے کس عمل کا تو اگر میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا لزادنی تو آپ مجھے مزید جواب بھی دیتے ان کے خود میں نے تین سوال کیے اس سے زیادہ چوتھا سوال میں نے نہیں کیا تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے اس کے بعد حدیث نمبر 358 سو 58 فائیو ایٹ میم اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہے امام مسلم عن ابی ذرین رویت کرتے ہیں کس سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے کہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انت اذا كانت علیک عمراء یو اخرون الصلاة عن وقتیہا کیف انت تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کب جب تمہارے اوپر عمراء ایسے حکمران ہوں گے یو اخرون جو نماز کو لیٹ کر دیا کریں گے ان وق نماز کے وقت سے یومیتون وقتھا یا آپ نے یہ الفاظ کہے کہ وہ نماز کو مردہ کر دیا کریں گے ان یعہ لیٹ کر دیا کریں گے ان وقتیہ اس کے وقت سے راوی کو شک ہے کہ آپ نے یو اخیرون طرف استعمال کیا یا یومیتون کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو نماز کے وقت سے لیٹ کر دیا کریں گے قالا تو آپ نے کہا قالا وہ کہتے ہیں کون ابو ذر کل تو میں نے کہا فما تھا تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں یعنی کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں ایسے حکمران آئیں جو نماز کو وقت پہ ادا نہ کریں تو مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں میں کیا کروں فرمایا صلی الصلاۃ تل نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر لینا فعین ادرک تھا پھر اگر تم اس نماز کو پالو معاہوم ان حکمرانوں کے ساتھ فصلی تو اسے پڑھ لینا دوبارہ پڑھ لینا پس شک یہ جو دو دوسری نماز پڑھی ہے یہ کیا ہو جائے گی لکانا نافلہ یہ تمہارے لیے نفل نماز بن جائے گی اندازہ دیئے کہ نماز کی شان کتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ سات و حکمرانوں کی مذمت کر رہے ہیں جو نماز کو لیٹ کیا کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ ایسے حکمران جو نماز کو لیٹ کریں اور نماز کو لیٹ کرنا قضاء کر دینا یہ کیا یہ گناہ ہے تو ایسے حکمران کیا ہوئے فاسق ہوئے فاطر ہوئے تو کیا آپ نے کہا ہے کہ آپ ان پہ تلوار چلائیں آپ ان سے بغاوت کا اعلان کر دیں آپ فتنوں فساد بپا کریں نہیں آپ نے کہا ہے کہ تم وہ نماز پڑھ لینا ان کے اپنے گھر میں وہ نماز کیمپ پہ پڑھ لینا پھر اگر حکمرانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں پہ دوبارہ پڑھنا وہاں پہ بھی فتنہ پیدا نہیں کرنا یہ نہیں کہنا اوے میں تو پڑھ آیا ہوں تم لوگ غلط ہو جاؤ نہیں آپ حکمران کو نصیحت کریں علیحدگی میں اسے سمجھائیں اچھے انداز سے پیاروں محبت سے ایسا انداز اختیار کریں جس کو وہ قبول کر لے جس میں اس کی توہین نہ ہو لیکن یہ نہیں آپ نے کہا کہ تلوار چلائیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز کو پڑھ لو لی وقت یہ نماز کے وقت پہ فین ادرکھتا ہاں ماہوم بس اگر تم اس نماز کو ان کے ساتھ پالو ان کے دوبارہ پڑھنے کا موقع مل جائے ان کے ساتھ ان کی نماز پڑھ کے ایک یہ ہے کہ تم اپنے کام میں چلے جاؤ کھیتی باڑی میں چلے جاؤ دوسرا یہ ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی تھی مسجد میں آئے تو آگے نماز کھڑی ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ ان کے ساتھ پڑھ لیں فعنہ لکن حافلہ کہ دوسری نماز تمہارے لیے کیا بن جائے گی نفل بن جائے گی تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی قیمت پہ کسی بھی ازر کی وجہ سے نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے نماز کی شان اسلام میں بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے آگے تیسری کتاب شروع ہو رہی ہے مساجد کے بارے میں اور نماز کے پڑھنے کے مقامات کے بارے میں انشاءاللہ اس کا آغاز آئندہ در سے ہوگا فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں و دعوانا الحمد رب العالمین